عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی میں بروز ہفتہ بعد نماز اثر نگران شورہ حضرت مولانا حاجی محمد عمران اکثاری مدعا ذلون علی کے صاحب زادے حامد رضا تاریخ کا نکاح ہوا صاحب زادہ نگران شورہ کی خوش بختی کے نکاح پڑھایا امیر عالیہ سننا دامت برقاتم العالیہ نے آپ بھی دیکھیے مبارک, ہو مبارک, ہو مبارک مبارک مبارک مبارک, مبارک, ہو مبارک, مبارک ہو دونوں کو شادو آباد تھلتا کا پھول کھا مدینے کے سدابار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھا ان کے گھر کو امن کا گہوارا بنا ایران عالمین یہ مل جل کر الفت کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں شریعت کے عین مطابق زندگی گزاریں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک, مبارک, مبارک ہو مبارک پاک سے ہم رضا گولا بنا خوش نبا اس نگران شرا کے شہزادے کی نکاح کے تقریب میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ رب العالمین یہاں دیکھا گیا کہ خرافات سے بچے ہوئے ہیں بلکہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں امیر علیہ سنت کے لائف مدنی مذاکرات چلایا جا رہا ہے الحمدللہ کوئی خرافات نہیں کوئی گانے باجے نہیں کسی قسم کی کوئی پیوردگی نہیں بلکہ الحمدللہ للہ ایک ایسا ماحول تھا کہ جیسے کسی مذہبی اسکاؤ میں آئے ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ سے حاجی عمران اتاری حامد رضا اتاری کی شادی میں آنا ہوا بہت اچھا لگا دوسری شادیوں میں گانے باجے بے پردی کی وغیرہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر بہت مدنی ماحول تھا اور مدنی مذاکرہ دکھایا گیا بہت اچھا لائف پیارے آ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنتوں کی باتیں بتائی گئی اور بہت اچھے طریقے سے شادی ہوئی ان شاء اللہ ہم بھی کوشش کریں گے اسی طریقے سے اپنی بھی شادی کریں نگرانی شروع کے بیٹے کی شادی میں آئے ہیں یہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا پروگرام ہوا ہے جیسے اور جگہ ہوتا ہے اس سے بالکل ہٹ کے ماشاءاللہ اللہ سے پروگرام باہر جیسے گانے چلتے ہیں ناچ گانے ہوتے ہیں یہ جو بھی نہیں تھا اپنی چینل چل رہا حضرت صاحب کا بیان چل رہا اور ایسے ہی آگے ہونا چاہیے عمران بھائی میرے ماموں ہیں میں ان کے بچے کی شادی میں آیا ہوں یہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کہ یہ اسلامی طریقے سے ہو رہی ہے اور میں مدنی چینل کے تبسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی جو اسی طرح سے شادی کا ایونٹ کریں